الحج اور شہرم معلومات اور حج ہیں کچھ مہینے چند ایک معلومات گنے چنے کون کون سے شبوال ذکت ضلحج ذیلج کے پہلے دس دن اور دو مہینے دس دن یعنی ان میں تم کسی بھی وقت احرام باندھ سکتے ہو شال میں باندھ لے لیکن بڑا مشکل ہے زکادا میں اور ذیلج میں اللہ نے فرمایا تلک الحج و معلومات حج تو چنگ گنے چنے دنوں کا مہینوں کا نام ہے دو مہینے اور دس دن پمن فروغ سو جس شخص نے حج فرض کر لیا ان دنوں میں ان مہینوں میں حج فرض کر لیا احرام باندھ لیا ٹھیک ہے احرام باندھنا دو چادریں ہیں جو ظاہر میں علامت ہیں ایک نیچے اور ایک اوپر لیکن در حقیقت احرام ان چادروں کا نام نہیں احرام نام ہے ان پابندیوں کا جو شریعت اس کے بعد لگاتی ہے اسی لیے یہ دو چادریں اتار لی پھر دوسری پہن لیں تبدیل کر لیں کوئی ارج نہیں کوئی منع نہیں کرتا فمن فرف ہن حجا جس انسان نے حج فرض کر لیا اپنے لیے ان, ان مہینوں میں دو مہینے دس دن میں فلا رفا تو اس سے وہ نہیں کرے گا رفس رفس کیا ہے ہاں وہ آ گئی نا بات اپنی اہلیہ سے باتیں کرنا فلا رفس وہ کسی قسم کی جنس کے متعلق بات نہیں کرے گا یہاں رفس کے بعد علاقہ لفظ نہیں ہے ٹھیک ہے وہاں علاق ہے <تصفح> نا تو رفسا علاقہ مطلب عملاً ازدوازی تعلقات کو قائم کرنا اور رفس کے بعد کوئی لفظ ہی نہیں آیا ارشاد فرمایا ایسا کہ اس کا مطلب ہے سرے سے بات بھی نہیں کرنی اللہ کے گھر جا رہے ہو خدا کی عظمت یہ چیزیں پیش نظر رہیں احرام کی حالت میں گفتگو تک منع کر دیا ہے کہ بالکل نہیں ولا فسوق اور نہ ہی کوئی گناہ کا کام ولا جدال اور نہ ہی لڑنا ہے فی الحج حج کے زمانے میں یعنی جو حج کا زمانہ ہے اس میں لڑائی سے بھی منع کر دیا اور حج کے زمانے میں منع فرما دیا ہے کہ دیکھو حالت احرام میں یعنی احرام جب تک پہنا ہوا ہے تم ان تینوں کاموں کو روک دو گے نہیں کرو گے اور جدال سے جو روکا ہے کہ لڑنا نہیں ہے بڑی مشکل چیز ہے بھائی غصہ آتا ہے بہت شدید ہر طرح کے ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں ہر طرح کے لوگ آئے بے ہوتے ہیں کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ آئے تکریمہ سامنے نہ رہے تو آدمی بول ہی پڑتا ہے اللہ نے فرمایا بلا جدال ابل حج اور حج میں لڑنا عبد اللہ عمر رضی اللہ نما اپنے کسی نوکر سے بھی انہوں نے کوئی بات سخت کہنی ہوتی تھی تو حدیث میں آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کی حدود سے باہر نکل جاتے تھے پھر جا کے ڈانٹتے تھے اسے کہ فلاں کام غلط کیا تو کسی نے کہا حضرت اتنا جو سفر کر کے ڈانٹنے آئے ہیں وہیں کچھ کہہ لیتے انہوں نے کہا اللہ کا گھر ہے اور اللہ نے کہا ہے یہاں کہ جو بھی گناہ کی نیت ارادہ کرے گا خدا اسے عذاب دے گا تو میں ممکن ہے اس کو زیادہ ڈانٹ چاہوں میں نہیں چاہتا اللہ کے گھر میں گنا ولا جتع اللہ جب تک آرام باندھا ہوا ہے نہیں لڑو گے دیکھو یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پون فرو رفی ہند الحجہ جس شخص نے حج اپنے اوپر فرض کر لیا ہے وہ رفسوخ اور جدال نہ کرے دوبارہ کیوں لائے ہیں فی الحج کا لفظ دو مرتبہ آ گیا نا یہ ہے حج کی خصوصیت کہ اللہ کو عمل اتنا پسند ہے اللہ کو ایسا اچھا لگتا ہے اس کے گھر میں حاضری دینا ماتفال اور جو کوئی بھی نیکی کا تم کام کرو گے اللہ, اللہ اللہ اسے خوب جانتا ہے تز اور تم اپنا سفر میں جو پیسے خرچ کرنے ہیں زاد راہ سفر کا سامان لے کر چلو ان خیبت زاد تکوا اور سفر میں اچھا سامان جو تم لے کے جا سکتے ہو وہ تکوا ہے تکوا کو ساتھ لے کے چلو اللہ سے ڈرتے رہو گناہ کی بات نہ کرو تاکہ تمہارا حج یہ سفر پورا ہو جائے اللہ کی معیت میں اللہ کی حفاظت یمن میں ایسے لوگ تھے جو آتے تھے اور پیسے ایسا کچھ نہیں رکھتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے بھروسے پہ جا رہے ہیں حج کرنے یہ ان کے رد میں اللہ نے نازل کیا ہے کہ جب آؤ تو اپنے پیسے لے کے آیا کرو امام احمد ابن حمبل رحمت اللہ عرمرتبہ جا رہے تھے حج کو اور انہوں نے کسی آدمی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں انہیں اندازہ ہو گیا تو اس نے کہا میں تو اللہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہوں تو امام احمد رحمۃ اللہ فرمایا اللہ پہ نہیں یہ اس قافلے میں جو تمہارے دوست ہیں نا یہ ان کی جیب پہ بھروسہ ہے اللہ پہ کوئی بھروسہ نہیں اس لیے منع کیا ہے کہ پیسے اگر نہیں ہیں اتنی استطاعت تو مت جاؤ اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے حج کے واقعات اس طریقے سے بیان کرنا عام لوگوں کے سامنے کہ انہیں حج کا شوق پیدا ہونے لگے وہ کہتے ہیں یہ منع ہے مکرو ہے ایسی باتیں نہ کرے ایسے نہ ہو کہ کوئی آدمی نہ جا سکتا ہو اور اس کے دل میں حج کی کیفیت حج کے لیے پیدا ہو جائے جوش جذبہ تو قرض لے کے جائے گا پھر اس کا بنے گا کیا تو فرمایا اللہ اعلیٰ نے کہ وما تفا دفا خیر و تکون گا عقل والو اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کا لحاظ کرنا بار بار جہاد میں بھی یہاں بھی دیکھا بار بار خدا کہتا ہے کہ مجھ سے ڈرتے رہو غلط کام نہ کرو